اور ہم نی کتن ہی سنگت کو میں نو کے بعد ہلاک کر دیں اور تمہارا رب کافی ہے اپنی بندوہے کے گناہے سے خبردار گینے والا